اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر آٹھ عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ان رسول اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر ان اقاتل الناس اللہ نے ہم لوگ تو اللہ رسول کیا فرمانے ہم کو حکم دیا گیا رسول اللہ کو حکم دینے والا کون اللہ عمیر یعنی اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے ان اوقات الناس کہ لوگوں سے قتال کرتے رہیں حش حد اللہ اللہ علّہ یہاں تک کہ گواہی دیں اقرار کریں وہ ان محمدر رسول اللہ وہ یوکیم صلاح اور نماز کی پڑھیں پورے قرآن پاک کے اندر کہیں نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے تین ہے حافظون, اور کامون ورم کی مینا ہے نا تین ہی لفظ ہے دوستو اور چوتھا لفظ آتی لفظ قائمون ایمون اور حافظون کبھی آپ نے سوچا نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے والا تو بھی ہے ایک ساتھی اپنے تقریباً سیونٹی فائیو سال کے پھوپا پھوپا پھوفا کہتے ہیں نا پھوپھا سے کہاں پھوپھا ابھی آپ نماز نہیں پڑھتے میں بھی نماز ہو کہا کیا ہوا ہم تو نہیں پڑھے کہا بیٹے تو پیدا نہیں بیٹھے تو میں نے عید کی نماز پڑھی تھی ذرا <laughs> سوچو آدمی زندگی میں پچاس سال پہلے عید کی نماز پڑھا وہ بھی اپنے آپ کو نمازی کہہ رہا ہے جمعہ کا خطبہ ہوا جمعہ کے دن مسلمان آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے سبھی سب تو نہیں آتے لیکن اکثریت آ جاتی ہے جمعہ گیا ہفتہ گیا اتوار کو درست تھا تو ایسے ملے شام آپ نماز نہیں پڑھتے ارے ابھی تو پرسوں پڑھا تھا کیا کیا تھا پرسوں تو پڑھا تھا ابھی یعنی چوبے کی تھے تو نماز پڑھی تھی تو نماز پڑھنے والے تو آٹھا ساٹھا کھاٹا سب ہیں ہاں؟ نہیں سمجھے ہفتے والے ہیں ساٹھا بھی ہے اور کھاٹا بھی ہے کم سے کم جنازہ والا تو ضرور ہے نماز قرآن نے تین نمبر ایک نماز کی حفاظت کرنے والا نمبر دو نماز قائم کرنے والا اور نمبر تین نماز کی متاوت پابندی کرنے والا اقامت مت اسی لیے منہ فدا کم سو ہم کم سو سرواتین منہ فدا على روکو ہلنا و سوجود ہلنا و مواقع ہلنا وہ تو جس نے نماز کی حفاظت کیا روکو کے حفاظت کیا سجدے کی حفاظت کیا وافو سلوات و سلاطل آٹھ دن کا معاملہ نہیں بخاری کی روایت حضرت آشا فرماتی منفاط و سلاۃ السر فا کا نوا تیرا لو و مال ہو جس نے ایک دل عصر کی نماز چھوڑ دیا اتنا نقصان اس کا ہوا کہ سمجھو کہ آگ لگی گھر جل گیا دکان جل گئی سارے بیوی بی بچے اس کے جل کر کے راہ ہو گئے ایک انسان جس کی ساری جائیداد پراپرٹی اہل و عیال, گھر, سب ختم ہو جائیں اس سے بڑا نقصان ایک انسان ایک دن کی نماز اثر چھوڑ دے اچنا ہوگا آج چار نوازی ہیں عشا بھی پڑھے گا مغرب بھی پڑھے گا اثر بھی پڑھے گا ظہر بھی پڑھے گا لیکن فجرے سویا جا رہ جائے گا سویا جا رہ جائے گا اور اگر ہفتے بھر ڈیوٹی کرتا ہے پہلے اٹھنا ہے تب تو پڑھ لیا اگر کیا ہے دے. ہاں پھر سوچتا آج سونے آج سلیپنگ دی ہے اب کیا کرے گا روزانہ فجر کی نماز پڑھتا تھا ڈیوٹی پہ جانا اٹھنا نہیں ہفتے میں تو ایک ہی ای دن سونے کو ملتا ہے اور اگر وہی کرکٹ کھیلنا ہو تو پھر ذرا دے کے چار بجے بھی وہ پہنچ جائے گا وہاں جب مسلمان اتنا گر جائے کرکٹ کھیلنے کے لیے تو نیت چھوڑ دیتا ہے کے لیے چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے لیے, اسی لیے میں کہتا ہوں اگر اس کو قائم کرتے تو شاید آج این آر سی والے بل کی نوبت ہی نہ آتی سوچو ذرا سا نماز جیسے اللہ کے کتنے بل ہم نے ٹھکرایا تو سالموں کا بل ہمارے سر پر تھوپا گیا تو یاد رکھو نوی رہے ارشاد رماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا دو فرشتے آئے ہم کو لے کے گئے ہم نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسے, ایسے آدمی پر میرا گزر ہوا جبرائیل لمی لے کے گئے چیت ایسے لیٹا ہوا ہے رجن ان کائم ان بے اور اس آدمی کے سرہانے ایک بڑا طاقتور انسان پتھر کے چٹان لے کر کے بیٹھا کھڑا ہوا ہے جتنی طاقت ہوتی اتنی طاقت سے اس کے سر ہی کو مارتا ہے نہ ہاتھ توڑتا ہے نہ پیر توڑتا ہے اس کے سر پر مارا وہ پتھر چٹان سرک کر کے دور چلی گئی اور اس کا ری کی طرح بکھر گیا تو کرو ایسی نوبت نہ آئے کسی پر پتھر کی چٹان دور گئی آدمی دوڑا ہوا گیا وہ چٹان لے کر کے پکڑنے کے لیے اٹھایا اور دوبارہ آتے آتے پھر اس کا سر ویسے ہی بن گیا جیسے پہلے تھا اتنی ہی طاقت سے پھر دوبارہ مارا پورا سر قیمہ بن کر کے بکھر گیا بار بار ایسے کر رہا تھا میں نے پوچھا جبرئیلے کون ہے کہا آپ کا یہ اومتی ہے جو فجر کے وقت تکیہ پر سر رکھ کر کے بدبقت سو سویا رہتا تھا یہ ہے انجام تو دوستو عمرتو انو قاتل الناس حتیٰ یشہدو اللہ الہ اللہ وانا محمد رسول اللہ ویقیم السلام وجود کا جب یہ پورا کر دیں تو, تو پھر ان کی, جان ان کی ان کا مال محفوظ رہے گا اللہ بحق اسلام لیکن اسلام نے جس شرم کی صدا اگر مقرر کی ہے قتلم کی ہے وہ جرم کریں گے تو پھر خون ان کا مباح جائے سے روتے نماز پڑھتا ہے وہ کتنے جرم ہیں تین نمبر مرتد نمبر دو قاتل قاتل کے پتلے قاتل نمبر تین الزانی شادی شدہ اگر ایک کو رجم کر دیا جائے تو کئی سو سال پھر کسی کی جرات۔ نہیں پڑے گی یہ کلو۔ یہ تو میرے خیال سے سب کو معلوم ہے حیدی رواہل